الحمد للہ رب المین الله صلات و علیکہ یا نبی اللہ, و یا نور اللہ فرمانے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود پاک کی کسرت کرو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکی زگی کا باعث علی اللہ تعالیٰ محمد سوال یہ تھا کہ عموماً ہم اگر ہمیں ہم بھی کوئی دو چار لوگ جانتے پہچانتے ہوں اور کوئی کسی بات پر تعریف کر دے تو اپنا جو حال ہوتا ہے مطلب ہم تو اپنے پھولے نہیں سماتے یہ وقف کیسے پیدا ہو اپنے اندر ایک تو کوئی تعریف کرے تو ہم پھولے بھی نہ سمائیں اب پھولنے پھٹنے کا سوال یہ کہ جس کی لوگ تعریف پر تعریف تعریف پر تعریف کیے جاتے ہوں تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ سیر ہو جائے تعریف سن سن کر اور جس کی کبھی کسی نے تعریف نہیں کی اور تعریف کر ڈالے پھر تو وہ تو قابو میں نہ آئے نا اس میں اپنی تعریف پر نہ پھولنا یا پھولنا تو اس کے بھی اسباب ہے میرے لیے تو یہی ہے کہ میں چونکہ بہت تعریف ہے میری لوگ کرتے ہیں عادی ہو گیا ہوں یعنی میرے اندر کوئی سا وہ روحانی وصف نہیں ہے کہ مجھے میں اپنی تعریف سے پھولتا نہیں بہت پھول چکا ہوں اب بھی کچھ نہ کچھ پھلاوا آتا ہے کوئی تعریف کرتا ہے تو اللہ پھٹنے سے بچے صلو علی صلو اللہ تعالی صلو اللہ تعالی محمد, محمد بٹ پپا ہمارے لیے جیسے من من ساڑھے تین ہم لوگ جانتا کون ہے ہمیں اگر ایسا کوئی سامنے کوئی اس طرح سے سامنا ہو واسطہ ہو تو اپنے آپ کو کس طرح ایک عام اسلامی بھائی کس طرح قابو میں رکھے حسن زن کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ان کے حسن زن ہمیں بہتر کر دے صدیق کا اکبر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف منسوب ہے یہ قول جب آپ کی کوئی تعریف کرتا تو فرماتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس نے زن سے بھی اچھا کر دے اور اللہ تعالیٰ پر نظر رکھے وہ تعریف پر اپنے اوپر غور کر کے جو تعریف کر رہی ہے واقعی میری تعریف بنتی بھی ہے یا اس کو خوشفہمی ہوئی ہے عام طور پہ خوش فہمیاں ہوتی ہیں میرے بارے میں تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں یہ بےچارے ان کی خوشفہمی ہوتی ہے اس نے زن ہوتا ہے من آنم کے من دانم یہ فارسی مقولہ ہے کہ میں جانتا ہوں جیسا ہوں تو ہمیں اپنے آپ کو اپنے آپ اپنا احساس تو ہوتا ہے کہ ہم خود کیسے ہیں ہمارا اپنا اندرونی کیفیت باطینی کیفیت کیا کیا ہے اب کوئی تعریف کرے ہم پھولتے چلے جائیں تو یہ ہمارے لیے باعث ہلاکت ہو سکتا ہے محمد قاسم عطاری درجہ دور مرکزی تو دورے شریف والے کتنے ہی ہیں یہاں مدنی مذاکرے میں کتنے ہوتے دورے ادیشری والے ہوں آج کارکردگی تو ملی تھی لیکن کہیں غلطی تو نہیں ہوئی ون ایٹی ایٹ دورہ دیشری میں اور اس میں سے آنے والوں کی تعداد بھی اچھے لکھی تھی ایک سو تین تو یوں تعداد تو اچھی شاید اوپر کم اوپر کی تعداد کچھ کم ہی ہوگی آج کل کے مدنی مذاکروں میں بعض گوادر بھی جائیں گے مدنی کاموں کے لیے جو باہر جائیں گے مدنی کام کرنے کے لیے ان کو تو فسٹ تو وہی ہے ان کو جانے دیا جائے جی جو اب نہیں کرتے سستی کرتے ہیں تو اے اور یہاں پڑھے رہو وہ کچھ یہاں بھی تو جو دور جائیں گے نا وہ کام زیادہ کریں گے یہاں والے کام نہیں کریں گے اتنا گھر میں کام نہیں ہوتا فرینڈ سرکل ہوتا ہے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ کریں گے اپنے ترغیب دے سکتے اور کیا کر سکتے ہیں ان شاء آئی ہے ایک دور تھا ہمارا گا ہم یار بندہ ڈھونڈتے تھے میں صحیح بولتا ہوں یعنی میں ایسا ہریش تھا کہ بس کوئی نیا اسلائی ملے اسلائی بھائی تو اصطلاح بھی نہیں ہے کوئی نیا ملے میں اس پر انفرادی کوشش کروں میں ایک ایک پر کو اتنی اتنی دیر تک انترادی کوشش کرتا تھا یا یعنی نہیں یعنی ہرس تھی تو میں اس کو سمجھاؤں کہ نماز کا بولوں اس کو اس کے رسول کی بات کروں اس کو اپنا جو بھی انداز تھا اس وقت کا تو میں کروں اس کو اجتماع کی دعوت دوں اس کو لے آؤں اب یار آپ لوگ یقین مانے یہ پکانے والوں نے پکایا ہے اور اب لاٹ کے لاٹ آپ کے پاس آ رہے ہیں اور یار آپ لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے یار لاٹ کے لاٹ آ رہے ہیں یقین مانے کہ اتنا اس میں آپ کو کر سکتے ہیں مدنی کام کہ شیطان دیکھتا رہ جائے کرنے والے بنے بابا جانی میری طرف سے میرے دوستوں کی طرف سے اور سب گھر والوں کی طرف سے بھی سلام وعلیکم السلام بابا جی سوال یہ ہے کہ سپارے جو شہید ہوتے ہیں انہیں تو ٹھنڈا کر دیتے ہیں اور جو قرآن پاک ہے انہیں کیا کرنا چاہیے جی جو قرآن پاک شہید ہو جاتے ہیں ان کا کیا کیسے کرنا چاہیے دفنانا چاہیے ٹھنڈا کرنا چاہیے, کرنا چاہیے? आ, ان کو بھی ذرا دفنا سکتے ہیں ٹھنڈا کر سکتے ہیں جب سپاہ رہے ہیں وہ وہ بھی دفناتے ہیں اور مقدس اور آق بھی دفنائے جاتے ہیں اس طرح قرآن کریم جو اب جس کی تلاوت نہیں کی جا سکتی شہید ہو گیا وہ بھی دفنایا جائے یا ٹھنڈا کیا جائے ٹھنڈا کر, کر دے ہاں ٹھنڈا کر دیں کوئی خیر نہیں ایسی جگہ ٹھنڈا نہ کیا جائے کہ بہتا ہوا کنارے پر تشریف سپ لے آئے بلکہ بوری میں ڈال کر اس میں چیرے لگا کر پتھر ہو وزن ہو تے میں بیٹھ جائے گہرے پانی کے اندر بابا جی ایکستا گر میرا گلا منڈی میں کام کھاد کا بابا جانی یہ تیرہ سو روپئے والی ادھار دے سکتے ہیں بابا جی پندرہ سو میں سولہ سو میں یہ قلم ہے نقد دو تو ایک روپئے کا اور اگر سال وغیر کے بعد اگر پیسے دیتے ہو ادار تو دو روپے کا چھ مایا ایک سال مطلب نقد سستا بیچنا اور ادھار مہنگا بیچنا جائز ہے جبکہ یہ نہ ہو اتنے دن میں نہیں دو گے تو پھر اس پر اتنی یہ جائز نہیں ہے ایک ریٹ روک جائے مطلب یہ تے ہو جائے گا یہ سو روپے کا ہے نقد لو تو ادار لو تو چھ مہینے کے بعد دو گے تو میں ایک سو پچیس روپے لوں گا سوا سو کا ہی ہے تو یہ کر سکتے ہیں علی سلطان بہو رحمت اللہ تعالی کی زندگی کے بارے میں کوئی واقعہ سنا دیں یعنی کہ ان کی سیرت کے بارے میں کوئی پہلو سنا دیں یہ مکتب المدینہ نے فیضان سلطان باہو نامی رسالہ شائع کیا ہے اس کے پیج نمبر ٹوینٹی ون سے لے کر ٹوینٹی ٹو پر ایک کرامت پیش کرتا ہوں مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک وزیر کے ہاتھ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علی کی خدمت میں اشرفیوں کی دو تھیلیاں بھیجی اس وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کنویں کے پاس بیٹھے کھیتوں کو پانی دے تھے آپ رحمت اللہ میں پھینک دی اور خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ سرفیاں مجھے مل جاتی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے دل کی بات جان لی اور جب کنویں کی طرف نظر فرمائی تو اس کنویں سے پانی کے بجائے اشرفیاں نکلنے لگی اشرفیاں سونے کے سکے ہوتے ہیں پہلے چلتے تھے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت دیکھ کر وزیر آپ کے قدموں میں گر گیا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بار پھر اس پر نظر فرما کر اس کے حقیقی کا جام پلایا اور وہ دونوں اشرفیوں سے بھری ٹہلیاں اس کے حوالے کر دی اللہ علیہ وسلم پیارے بابا چان محمد طیب تاری بارہ ماہ کے مدنی قافلے میں ہوں پیارے بابا چاند پچھلے دنوں آپ سے ایک گھرانہ جو غیر مسلم تھا اس کے بارے میں ذکر کیا تھا اور دعا کے لیے بھی عرض کیا تھا آپ سے تو الحمدللہ وہ گھرانہ مسلمان ہو چکا ہے ماشاء کتنے افراد ہیں سات افراد الحمد للہ اب دیکھا نا یہ سارے میرے کھاتے میں آ جاتے حالانکہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں نا ان گرانے کو جانتا ہوں دعا تو کی تھی نا بابا بابا جب یاد نہیں ہے دعا تو دی تھی میں اس وقت کی ہوگی آپ کو تو باپا جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سب کا آپ سات افراد ہیں آپ کا ایک دم سے ذہن کس طرح بن گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے باپا کے بیانات سن کے اور نگران شورا کے بیانات سن کے ہمارا یہ ذہن بنا اور ہم سب گھر والے مسلمان ہوئے الحمدللہ اللہ ان کو بھی استقامت دے ہمیں بھی استقامت دے آمد. ایمان پر بابا جانا ایک سوال کرنا تھا سوال یہ ہے کہ ہم جب محفل میں جاتے ہیں تو پیسوں کے حوالے سے جو بچنا بہت دشوار ہو گیا ہے وہ اس طرح کہ ہمارا تو ذہن آپ نے بنایا اور آپ نے بھی کہا تھا یہ کہ میرا یہ ذہنِ غالب ہے کہ پیسے, پیسے ہم نہیں لیتے تو باپا جان بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے جب ہم محفل میں جاتے ہیں ہم سے پہلے جو نعت آ کے بیٹھا نعتے پڑھنا شروع ہوا اور ان پہ چھمچھم چھم برسات ہونے لگی پیسوں کی انہوں نے تو منع نہیں کیا وہ نعت پڑھ کے فارغ ہو گئے پیسے لے لیے اور جب ہم نعت پڑھتے ہیں تو جب ہم پہ اس طرح کوئی پھینکتا ہے تو ہم اسی ٹائم منع کرتے ہیں تو ہمارا اس طرح منع کرنا اگر ہم منع کرتے ہیں تو ان کا دل ٹوٹتا ہے اور منع نہیں کرتے بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حصہ ہے یہ تو کوئی بات نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا تو اگر منع کرتے ہیں تو کیا ہم اس گناہ سے بچ سکتے ہیں کہ نہیں تو پیسے اس طرح ڈالتے ہیں دیتے ہیں تو اس کو گناہ کہا کس نے جب اجرت کی صورت نہیں ہے ویسے اگر کوئی لاکھ روپے دے دے اٹھا کر تو یہ گناہ تو نہیں ہے نہیں نہیں جو اوپر پھینکتے ہیں اس طرح وہ لینا جائز ہے ہے تو جائز جبکہ نہ تے ہے نہ انڈ اجرت ملے گی اب ویسے لوگ خوشی سے اگر دے رہے ہیں تو لے لینے میں تو رج نہیں ہے بھی جو ہو اور آپ نے منع کر دیا مائک پر مجھ پر پیسے ڈالنا نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے چاہے کوسر کی میٹھی نظر چاہیے ہم کو دنیا کی دولت نظر چاہیے یہ بھی پڑھیں گے تو اس پر بھی زر لٹائیں گے زر سونے کو بولتے تو پیسے لٹائیں گے ان کی عادت ہوتی ہے اور پیسوں کا منا کریں تو ان کو برا نہیں لگتا ہوگا پیسے تو یہ برا لگنا مشکل ہے نہ یہ اعلان کرنا کہ مجھے نہیں دینا شیطان میں دوسری طرف سے وار تو کرے گا کہ لوگ تعریف کریں گے بڑا بےلوس آدمی ہے بڑا, بڑا عاشق ہے وہی تو ان کا پیسے ہی نہیں چاہیے یہ اس سے بھی پھر اپنے آپ کو بچانا پڑے گا واہ وا سی بے جا کا حملہ تو ہوگا لیکن لینے میں ہرس بڑھتی ہے لیتے رہیں تو ہرس بڑھے گی یار یہ ناطخوان بننے کا شوق بہت ایسا ہے بھائیوں کو ایک نے بیچارے نے پرچیے تھی قابل رحم ہوتے بیچارے کہ مجھے فلا ناتخوان جیسی آواز چاہیے اور یار یہ کوئی مانگنے کی چیز ہے یار کوئی بولے کہ مجھے الازت کا شیدا بننا ہے یہ کیسے بنتا ہے ایسا کچھ ہو جاؤں میں گوشت پاک کا سچا غلام بنا دو مجھے کوئی ایسی سورت بنا دو اسے دعا کر دو اب فلاں نات خوان فلاں گلا میرا ایسا ہو جائے یہ ایسا خطرہ مانگ رہے اپنے کے لیے جن کی آواز اچھی ہوتی ہے نا ان کا بچنا اللہ جس کو بچائے حسان بین ثابت رضی اللہ تارو کہ قدموں کا صدقہ کوئی مانگے اب یہ متعین کر کے اس شخص جیسا ہو جاؤں تو وہ بڑا رسک ہوتا ہے اس میں مانگنا بھی نہیں آتا سچی بات یہ اچھی آواز ہے تو نعمت لیکن اس میں سہمت بڑی ہے بہت مطلب مطلب آپ جو بھی جن کی آواز اچھی نہیں ہوتی نا ان کو یہ ناچ پڑھتے بھی ہیں بےچارے ان کو ان کا تصور بھی نہیں ہوتا کہ ہم پر کوئی ناٹے نوٹتے بھی اٹھائے گا تو ان کو ہرس بھی نہیں ہوتی ہوگی ہوس بھی نہیں پیدا ہوتی کچھ پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا لیکن جن کی آواز اچھی ہوتی ہوگی نا وہ بیچارے پھنستے ہیں ان کی آزمائش ہوتی ہے جہاں کم ملیں گے وہاں رنجیدہ ہوں گے زیادہ ملیں گے خوشی بڑھے گی دوبارہ وہاں جانے کو جی چاہے گا اور جہاں لوگ نہیں دیں گے تو وہاں جانے کو دل ہی نہیں کرے گا گلا بیٹھ جائے گا آواز دھیمی ہو جائے گی اگر پڑھا بھی تو بے دلی سے اور اگر نوٹیں آئی تو جوں جوں نوٹوں کی برسات بڑھے گی اور آواز بھی بلند سے بلن تر ہوتی چلی جائیے کیا کیا بپا ان کی ان کی حوصلہ افزائی اس معنوں میں تو ہے نا کہ یہ کم از کم سوال تو ذہن میں آتا ہے حساسیت تو ہے پوچھتے تو ہیں آپ ہی کی بات بنانا ماشاء ایک ذہن بنا لے لندہ یار کہ میں نہیں لینا خلاص تو نہیں لیتا ہم. کچھ بھی ہو جا مجھے مد دو مگر یہ بڑے حوصلے کی بات ہے بہت مشکل اگر ناد پڑھتے پڑھتے منع کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے اب ناد پڑھتے پڑھتے نوٹوں کو دیکھ سکتے ہیں منع بھی کر سکتے ہیں وہ دیکھیں گے تو منع کریں گے میں نے بہت نکاح پڑھائے ہیں آپ بتائیے کوئی مفت نکاح پڑھاتا تھا بڑے سے بڑا آپ کا مطلب یہ ہے کہ مکی مدنی اسلامی بھائی ہو کوئی بھی مفت شادی نہیں پڑھاتا ہوگا مجھے کبھی بھی کسی نے پیسے نہیں دیے نکاح پڑھانے کے تو میں نے کتنے نکاح پڑا مجھے یاد نہیں ہے میں کہاں کہاں جا کے نکاح پڑھاتا تھا تو یہ ذہن بنا کہ نہیں لیتا ہے مجھے نہیں دیتے تھے. جب آزاد تھا یہ حفاظتی امور کے مسائل نہیں تھے تو شادی کسی کی بھی ہوگی تین کام میں نے کرنے ہوتے تھے نکاح پڑھانا ایک محفل نات اجتماع ذکر نات اس میں حاضری دینا اور ولیمے میں شرکت کرنا یہ تین میرے کو مطلب یہ اس کا مطالبہ ہوتا تھا اس طرح بھائیوں کا اور میں جاتا تھا کبھی کورنگی کبھی اورنگی یعنی مطلب کبھی سیلے پر کبھی اپنے پلے سے شاید ٹیکسی میں بھی گیا ہوں میں اپنے پلے سے یہ بھی نہیں بولتے تھے کرایہ لوگ ہے یہ سمجھتے تھے اس کے بعد کو پیسوں کا درج دینا توڑ کے لے لیتا ہوا ٹکٹ دے دیتا ہوگا جو نہیں لیتا تو اس کو یوں بھی کرتے ہیں یہ لوگ پلے کرے کوئی بات نہیں دین کا کام تو ہو یار پیسے لے لے کر کام نہیں ہوگا پیسے لیں گے نا رہی ہے یہ بھی ایسا ہے خالی یہ بولتے ہیں کہ ہم لوگ پیسے نہیں لیتے اور ایسا جزاک اللہ کل کر سرکا لیتے ہیں جیب میں ہمارے مہاراج ناتخوان یہ کرتے ہیں پیسے تو کھینچ لیتے ہیں اب سارے کھینچتے ہیں یہ نہیں پتہ لیکن یہ سنا ہے کہ کھینچ لیتے ہیں قابو نہیں آتے ہر تو سب کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے نوکریاں بھی کرتے ہوں گے کام دھندا بھی کرتے ہوں گے ادھر سے بھی کھینچنا ہوتا ہے ادھر سے بھی کھینچنا ہوتا ہے کوئی کھینچتا ہے کوئی نہیں کھینچتا اللہ بہتر جانے مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ کون کون لیتا ہے کون کون نہیں لیتا ہے اپنا ذہن ہے کہ نہیں لینا چاہیے جس کا عمل ہو بے بےغرض اس, کو اس کی جزا کچھ اور ہے دعا کر دیجیے ساتھ اور یہ نا یہ آپ کی عزت یہ دولت کی ریل پیل یہ صحیح بولتا ہوں یہ اس کی کرتے ہیں آپ کی عزت نہیں کرتے ہیں آپ کی آواز کی یہ عزت کر رہے ہیں جس دن آپ کا گلا بیٹھ گیا یہ آپ کو پانی بھی نہیں پلائیں گے بلانے والے گھاس نہیں یوں بھی بندہ ڈرے یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ مجھے خانی کی نعمت نصیب ہو رہی ہے یہ کہیں چھن نہ جائے مجھ کیا اس کے پیسے لینے تیار یار درباری رسالے سے وہ وہ ملتا ہے مخلصین کو ہے نا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں بچہ ہو یا بڑا یار پیسے دکھا دکھا کر ذہن خراب کر دیتے ہیں لوگ میں تو کروں گی یوں بھی بولتا تھا یار میری آدتیں خراب نہیں کرو یار مجھے نظرانے مت دکھاؤ یار پیسے نہیں دکھاؤ مجھے. الحمدللہ اپنا پیٹ بھرا ہوا ہے کھا کر دھونے والے بچتے ہیں الحمدللہ بھوکے اٹھتے ہیں بھوکے سوتے نہیں ہیں اللہ کی رحمت ہے اس کب کرتے بہت دیا اس نے میں بڑا امیر ہو کبیر ہوں در مصطفیٰ کا فقیر ہوں میرا رفتوں پہ نصیب ہے اللہ میرا سوال یہ ہے آپ کی بارگاہ میں کہ جب ہم اکیڈمیز میں پڑھاتے ہیں یا سکولز میں یا کالجز میں تو فیس لیٹ ہو جانے پر کچھ فائن کلیکٹ کیا جاتا ہے یا اسٹوڈنٹ چھٹی کر لیتا ہے تو کوئی فائن دس روپے یا پندرہ روپے فائن لیا جاتا ہے تو یہ رہنمائی فرما دیجئے کیا یہ فائن لینا درست ہے اس کی کیا اہمیت ہے مالی جرمانہ منسوخ ہے جائز نہیں ہے اللہ اللہ خیرہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں جب کرانے پاک پڑھتا ہوں پہلے میں چار دفعہ کرانے پاک پڑھا ہوا ابھی جب میں پڑھتا ہوں تو پیچھے سے بھول جاتا ہوں اور آپ کرم کیجیے نغائب فرما دیں اللہ تعالیٰ حفظہ کبھی بنا دے حبیب. اللہ تعالیٰ میرا یہ سوال ہے کہ کراچی باب المدینہ کی یونیورسٹیز میں دیکھا گیا ہے کہ شعبہ تعلیم کے کام کے حوالے سے سٹوڈنٹس وغیرہ جو ہیں وہ اتنا آتے نہیں ہیں ان کو اجتماد وغیرہ کی دعوت دیں اور یونیورسٹی میں درس وغیرہ کی دعوت بھی دیں تو اتنا وہ اس چیز کی طرف آتے نہیں ہیں تو ایسا کیا ردے ہمارے اختیار کیے جائے کہ انفرادی کوشش کرنے کے باوجود بھی اسٹوڈینٹ اپنی سستی دکھاتے ہیں اور ان چیزوں میں اپنی شرکت نہیں کر پاتے تو اس وارے سے رہنمائی فرما دیجئے جزاک اللہ خیر میں کچھ فعال ہوں گے کچھ غیر فعال ہوں گے ایکٹیو بعد ہوتے ہیں کچھ نان ایکٹیو ہوتے ہیں تو یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے ایسا تو آپ کو ہو سکتا ہے ملے ایسے ہی ہوں گے ٹھنڈے شاید ورنہ یہاں بھی کام تو ہو رہا اپنی مجلس تعلیم کی الحمدللہ کام تو کرتی ہے باپا نیت کی ہے کہ ابھی انشاءاللہ ہماری یونیورسٹی میں پیپرز کے بعد تقریبا ایک ماہ کی چھٹیاں ہیں تو انشاءاللہ ہم نے نیت کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈینٹس کو جمع کر کے کوئی بارہ دن کا بدنی قافلہ ان شاء ہم کوشش کریں گے تو اس کے لیے بھی آسانی کی دعا فرما دیجیے گا حامد اللہ پیارے باپا جان سب سے پہلے تو عرض یہ ہے کہ دین کا شہر سے ضلع گجرات سے غلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں جی آیا حضور یہ جی دعا فرما دیجئے کہ خالی جوہری لے, لے کر آئے ہیں مدینہ طیبہ کا غم عطا فرما دیجیے مدینہ طیبہ کی زیارت عطا فرما دیجئے آمین, آمین ہم سب کو مل جائے حضور عرض یہ جی ہے کہ ایک اسلام بھائی حج پہ گئے اور مینا میں دو دن لیٹ پہنچے ہیں واپسی پر مزدلفا سے بھول گئے شاید تو دس اور گیارہ کی رمی نہیں کی انہوں نے تو اس صورت میں ان پر دو دن کا دو دن کا جو ہے وہ رمی نہیں کی ہے تو دو دم واجب ہوں گی یہی چاہے ایک دن کی رمی رہ گئی چاہے تین دن کی رہ گئی دم ایک ہے اس پر ایک دن کی رمی رہ گئی دم دے دیا اب پھر دوبارہ رمی رہ گئی تو دوسرا دم تو ان کا جو کیس ہے گیا دو دن کی بے چارے کی رمی رہ گئی تو ایک دم ہوا اسی طرح جب تواف کعبہ کرتے ہیں ایک شمارا ہوتا ہے سات دانوں پر مجھ ملنا تو انہیں توافو زیادہ تو مل گیا ان کو جی توفیارہ الحمد للہ فرض زیادہ ہو گیا جی عام جو نقلی طواف کرتے ہیں یا ویسے جو عمرے کا طواف کرتے ہیں اس میں جو شمارہ ہوتا ہے وہ سات دانوں کا اس میں بعض اوقات جو رنگ ہوتا ہے وہ لوہے کا ہوتا ہے یعنی میٹل کا ہوتا ہے تو وہ انگلی پر پین کر تواب حرج نہیں ہے حرج نہیں ہے حضور یہی شاد فرمائیں کہ نئے اسلامی بھائی مدنی ماحول میں کیسے اٹیچ کریں اور نئے نئے اسلامی بھائیوں کو مدنی ماحول میں کیسے لایا جائے گا اب تک کیسے لاتے رہے رہیں آپ تجربہ آپ کو خوشی ایک ساتھ فرما دیں پھر بھی سیکھ جاؤں حضور سیکھنے کے لیے آئے ہیں آپ کی بارگاہ میں کب سے مدنی ماحول میں تقریباً حضور 22 سال سال. ابھی تک نہیں سیکھا اس کی صدا کیا سامنے والے کی نفسیات کے مطابق ہی اس کو انفرادی کوشش کر رہی ہے سنو لوگ اب آپ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنا تھا کہ ہم گھر سے جب نکلتے ہیں نا دکان پہ یا کارو کام کے لیے آتے ہیں تو ہمارے شہروں میں یہ رواج ہے کہ چھتوں پہ پانی کی ٹینکیاں ہیں تو بعض اوقات وہ ٹینکی اوور فلو ہو جائے تو پانی گرتا بھی ہے یہ ہم جب گزرتے ہیں تو اکثر کترے گرتے ہیں کپڑوں پہ تو سوچتے ہیں ہے کہ یہ ٹینکی کا پانی ہے بعض اوقات چھت پہ کپڑے بھی دھوئے جا رہے ہوتے ہیں ایسا بھی ہمیں ہم پتہ نہیں ہوتا یہ پانی کون سا ہے تو جب ہم جاتے ہیں تو اگر ظہر اثر کی نماز آ جائے دکان پہ تو ہم پڑھ سکتے ہیں جی پاک جب تک ڈاپاکی کا علم نہ ہو یقینی معلومات نہ ہو جب تک کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی ویم نہیں کرنا چاہیے بابا ہماری لسانی ڈویژن کے لیے بھی دعا فرمائے ہماری صدیقی کبینہ کے لیے بھی کہ بارہ مدنی کاموں کی دھوم مچ جائے آمین کیا ذمہ داری ہے آپ کی بابا میرے پاس فیضان لسانی ڈویژن کی خدمت ہے جی فیضان لسانی ڈویژن اچھا مشہور بابا مجھے یہ سعادت اللہ سے نے اپنا فرمائی ہے کہ جب آپ نائنٹی میں یا تشریف لائے تھے تو مجھے اللہ زبیر ارے بوڑھے ہو گئے بزرگ ہی آ گئی ہمیں میں نے اصل غور نہیں کیا تھا زبیر دیوانہ ہے ہاں دیوانہ ہے چل مدینہ ہوا تھا اللہ ہاں زبیر ماشاء السلام وعلیکم میرے, میرے پیارے میں مادزر معدرت نو مربانی سنوا میری گل پاپا جان سن لو میں بچوں کا انیس سو بانوے نا ویکیا ہوا گا جی میرے اسلامی <تصال> بھائی خنگاہ میں ریا قربانی دن تیارا گا دہ الحمد الحمدللہ اور لمبا ہی جان پلاف کر در پیروں دوں گے کوئی نار ہی نہیں ہاتھ بن کے میون کلو دعا کر چڑی میں مدینہ کیجازت کر لو مدینا میرے آکا میں خدا واسطے معافی منگ لا پی معاف اسی میں خوش ہوتے مٹھی اگر واٹا ہو گیا واڈا ہو گیا اب تک جتنی بار کٹی گٹائی خود معافی توفی معافی کو بھی معافی منگتا خدا کو بھی معافی منگنا پہ She's there. صلى الله تعالى على محمد